رحمن اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ حسین خران الرامی میندان الشید موجود سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب فیق الحمد باب الغصب ہاں جی باب نمبر پینتیس ہے باب الغصب کا آج درد نمبر چار اور آخری درس ہے ہاں جی اس میں مزید جو ہے غصب کی جو فرما رہے ہیں تظرماتی <سسر> والا غصب ہے تن <هنطتن> اگر کوئی غصب کرے گندم کسی کے گندم غصب کرے وہ بل لہا اور اس کو گیلا کرے حتٰ طا فنت یہاں تاکہ وہ متافین ہو گیا ہاں جی اور وہ متافین ہونے بعد ہو گیا اس میں تو اور وہ آخر زمین اور اس نے پھر اس متعین گندم سے آخر زمین اس نے حاصل کیا اس متعین گندم سے حاری ستا اس سے اس نے حریثہ بنایا ہاں جی ہریسہ جو ہے اردو میں بھی ہریسہ ہی بولتے ہیں لیکن ہمارے میں اس کو استپ بولتے ہیں ہاں جی اس کو برتھا بھی تجمہ کیا ہے ہاں جی برتا یا برتا بھی بنا کے ہریسہ بھی بولتے ہیں اس کو برتی میں استپ بولتے ہیں ہاں جی سب جو سبخور بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں گندم ہی سے بناتے ہیں وہ آٹا جو ہے سب خور بنانے والا آٹا تو اس سے نے ہریسہ بنایا ہاں جی یہاں پر اختار ہو جس شخص سے اس نے یہ گندم غصب کا اس کو حریصہ بنایا ہے اس کے لیے اختیار ہے ان ارادہ اگر وہ چاہیں آخر ال الباقیہ لے لیں گے جو چیز باقی رہ گیا اسے حریصہ کی شکل میں جو این خود گندم میں سے جو جی شکل میں حریصہ کی شکل میں جو باقی رہ گیا اسی کو لے لیں گے وہ و نقصان ہرسہ استب بنانے کی وجہ سے برتا بنانے کی وجہ سے جو نقصان ہو گیا قیمت میں وہ بھی اس سے لے لیں گے یعنی صحیح سالم گندم کا مثلا پچاس روپے تھا ابھی ہریسہ بنایا تو چالیس روپے ہو تو دو اور حریصہ کو بھی وہ لے لیں گے اور دس روپیہ جو خسار ہے اس کو بھی لے لیں گے اس کے لیے بھی حق ہے یا جو ہے او غزل میسلا یا بولے بھئی یہ سے ہرسہ کو تم خود رکھ دو مجھے اس میرا اپنے گندم جیسا اور گندم دے دو تازہ گندم دے دو تو اس کو میسل لینے کا بھی حق ہے یا اول قیمت یا اپنی گندم کی جتنی مقدار ہے بازاری قیمت جو ہے وہ لینے کا حق ہے اور ہر حصہ کو نہ لینے تاوان لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تین سرٹیں آج فرماتے ہیں والا غاساف آج این اگر کوئی شاعری کسی شاعر کسی کی دو چیزوں کو اغاساف کریں ہاں جیسے بوٹ کے دو جوڑے دروازے کے جو ہے دو پلے کھڑکی کے دو پلے اسی طرح ولا غصب اور شعینی دو چیزوں کو غصہ کیا یوں ناقص ہما اور ان دو چیزوں کو ناقص کر دیتے افطراق ان کو الگ کرنے پہ جیسے کا زو جاتے خفن جیسے موزے کا دو یعنی بوٹ وغیرہ کا دو دونوں جوڑا یعنی کے دو جوڑے یعنی دونوں جوڑے جو ہے دونوں حصہ اور مصرع سے ایک حصہ کی کوئی قیمت نہیں تھے دونوں حصہ ہو تو معقول قیمت مل جاتے ایک حصہ ولو نایا بھی ہو اس کو کون خریدے گا ہاں جی تو اسی طرح وہ مصرع اے بابن ایک دروازے کے جو ہے دو پلے اگر بعض دروازے کے دو پلے ہوتے ہیں بعض کھڑکیوں کے دو پلے ہوتے ہیں بعض کے ایک تو ان کے دو پلے اس کا ایک پلہ جو ہے دونوں پلے اس نے چوری کر لیا وہ سب کر لیا مصرع اے بابن ہاں جی ایک دروازے کے دو پلے پھر اس نے دو یہ دو چیزیں لے لیا تھا ہاں جی پورا جوڑا جوتا لے لیا اور کھڑکی کا یا دروازے کا دونوں پلہ لے لیا اور طلفہ ہاتھ ہو اس کے ہاتھوں سے ایک ضائع ہو گیا ہاں ایک موزے کا ایک حصہ ضائع ہو گیا دروازے کا ایک حصہ ضائع ہو گیا تو پھر جو اور وقانت قیمت تو تمام ہے اور اس دونوں پل اگر ہوتا دروازے کا اور جوتا بھی دونوں حصہ ہوتا جوڑا پورا ہوتا تو ان کے قیمت تمام ہوا ہاں جی وکانت اور تھا قیمت تو تمام پورا قیمت جو ہے اشرط اندر تھا ہاں جی لیکن والمون فرنیچر تو ابھی ایک جوڑا جو موزے کا ایک حصہ یہ طرح اس طرح پلے جو دروازے کا ایک حصہ جو ہے لاش تو اس طرح نہیں خریدا جاتا ہے صلاحیت مگر تین تین میں ایک حصہ تو صرف تین میں لیا جاتا ہے تو یہاں سات پورا کم ہو گیا تو زمین الغاصب تو غاصب یہاں زمین الغاصب صاف پتہ نہیں سات کا زمین سات کا قاسب ہوگا کیونکہ وہ ہے قیمت الطالے کیونکہ یہ تالب شدہ چیز کی قیمت یہی ہے مشتماً مجموعی طور پر فارش النقصان الباقی اور جو باقی رہ گیا اس کے نقصان اس کے نقصان کے تاوان جو کہ پانچ ہونا تھا ان میں سے دو کم ہو گیا دوسرا ایک عادت تو طلب ہو گیا اس کا پورا پانچ ہو گیا تو مجموعی طور سات اس کو واپس کرنا پڑے گا یعنی وہ لکڑی بھی ایک ایسا یا بوٹ کا ایک ایسا جو باقی وہ واپس کرے گا باقی جو ہے سات اس کو سات ساتھ ہم دنالو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا ولو اس شک سو بن اگر کسی نے کسی کے کپڑے کو ہاں جی پھاڑ کے دو حصہ کر لیا اور پھاڑ لیا کسی کپڑے کو دو حصوں میں پھاڑنے کی وجہ سے قیمت تو کل لباس میں تو اس سے کم ہو گیا ان دونوں حصے کی قیمت تو قیمت کم اگر وہ ایک ساتھ ہوتا تو قیمت زیادہ تو ہوتا میں سو روپے ہوتا ابھی جو ہے ان میں سارے ایک حصے کا قیمت اسی روپئے چال چالیس چالیس سے زیادہ نہیں مجموعی طور پر اسی روپے یا ساٹھ روپے سے زیادہ نہیں مل رہا ہے تو پھر کہا نا لاش یہاں پر بھی تعاون کا ذالے کا اسی طرح ہوگا جس طرح اوپر جو ہے موزے کے دونوں حصہ یعنی ووٹ کے دونوں جوڑے کے بارے میں حکم تھا یا پلے دروازے کے دو پلے کا حکم تھا تو یہاں پر بھی جو ہے اگر وہ یا پوری جو ہے اس کپڑے کا, کا پورا مصن لے لیں یا اس کی قیمت لے لیں اور اگر کچھ خود ہی کپڑے کو جو دو اسے میں تاثر کیا خود کو لے لیں تو صرف میں جو قیمت میں کمی ہو گیا جتنا کمی ہو گیا دس بیس وہ کو قیمت بھی واپس کرنا پڑے گا تاوان کے طور پر حسارے کے طور پر رس غاصب کو تو یہ بھی غصب کی احکامات ہیں آخر حنماتی والا غصبہ واحد اگر کوئی شاد غصب کرے جی واحد مین الخفین اگر غصب کرے واحد ایک حصہ من الخوفین پہلے دونوں حصہ غصب کیا تھا پہلے دو دو حصہ قصہ کیا تھا اور ایک حصہ اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا تھا ایک حصہ باقی تھا لیکن چونکہ اب اس ایک حصے کی قیمت کم ہو گئی تھی ابھی اس نے چوری ہی ایک حصہ کا کیا ہے تو والا صبح غصب کے واحد بن خفینی ایک موضے کی جو ہے دو حصے ہوتے میں سے ایک حصے کو ہاں جی ایک بٹ کے جو ہے پورا جوڑا ہے ان میں سے ایک جو حصے کو اس نے غصب کر لیا یا اول مصراعین یا دو مصراع درواز دروازے کے دو حصے ہیں دو پلے ہیں ان میں سے ایک پلہ کو اس نے رسب کر لیا پھر سب مطلب پھر وہی ایک حصہ جو غصب کیا تو وہ طلب ہو گیا اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا اس بوٹ کا جو ہے ایک حصہ اس کے ہاتھوں سے ایک حصہ کیا تو وہی ضائع ہو گیا دروازے کا ایک پلہ کیا تو اس کے کی ہاتھوں سے ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا زمین تالف تو جو چیز اس کے ہاتھوں سے طلب ہوا ہے اس کا وہ ضامین ہوگا وہ ارشل الباقی اور دوسرا ایک حصہ جو باقی رہ گیا اس کا جو ہے تاوان بھی اس کو دینا پڑے گا مایوبن اس کی جو ہے اردار ہونے کی وجہ سے اس کا طے تاوان بھی اس کو دینا پڑے گا کیونکہ ابھی اس نے ایک حصہ کو چوری کا چوری کا دیا مطلب دروازے کے ایک مصرع کو ہاں جی اگر یہ دونوں مصرع ہوتا تو اس کو سو مثلاً دو سو روپئے ملتا تھا ابھی اس نے ایک مصرع کو لے کر اسے ضائع کر تو ابھی ضائع شدہ کا پورا قیمت اور باقی جو ایک حصہ جو باقی رہ گیا اس کی قیمت ابھی بازار میں پچاس روپے سے زیادہ میں نہیں ملتا ہے تو یہاں پچاس کو اور نقصان ہو گیا تو اس پچاس کو بھی پورا دینا پڑے گا تو وہ باقی دوسرا جو باقی رہ گیا جو اس نے چوری نہیں کیا لیکن جو باقی رہ گیا مایو بنا وہ مایوب حالت میں اس کو نہیں ہیں ہم تو پر تو اس کا تعاون بھی دینا پڑے گا بتعدی ہی کیونکہ اس کی طرف سے اس میں تجاوز ہوا ہے دوسرے کے مال اس نے ایک تو غصب کر کے چھینک گیا پھر اس کو ضائع بھی کر دیا اور طرف کو نقصا کو نقصان پہنچایا پورا پرا نقصان اسی کی وجہ سے پہنچایا اس لیے یہ شخص مضامین ہے یہ سارے خسارے جو ہے سب ہی کے گردن پر آئے گا کسی بھی زاویے سے جو خسارہ آئے گا غصب شدہ چیز میں وہ زامین ہی کے گردن پر آئے گا شریعت وغاصب کو کوئی معافی نہیں رہتا آگے فلماتے ہیں و بضرو یعنی بیج وال بیج اور انڈے ہاں جی کسی جس مغرب وغیرہ کا انڈا اور فصلوں کا بیج المقصوبہ نے کسی نے بیج چوری کر لیا کسی نے بچہ دینے والے مانچودہ نکالنے والے انڈے کو اس نے غصب کر لیا ہاں جی تو وہ بیج اور جو انڈا جو مقصوبہ نے جس سے دونوں رسبی ہیں ادا ذرا جب اس نے اس بیج کو فصل بویا اس کو فصل بویا ہاں جی اس کے کاش کیا کاش کیا ہاں جی او پھل رہا یا اس انڈے سے چوزے نکالا تو اب کیا ہوگا اب یہ کاش کے جو ذریعے سے جو فصل آئے گا وہ فصل اور اس انڈے سے جو بچہ نکالا یہ دونوں ہما حسلم ہما جو بھی فصل کی سب میں چوزے کی سب میں حاصل ہو ان دونوں سے اس بیچ اور انڈے سے وہ دونوں کان لمالک وہ مالک کا ہوگا لالغاسب ناغاسب کا غاصب کو چش بھی نہیں ملے گا ہاں جی اس اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا لے اس کو خوش نہیں ملے گا وہ چوزہ بھی اس مالک کو ملے گا اور وہ فصل بھی اصل مالک کو ملے گا آخر فرماتے ہیں ولاقہ طلا و عرض اگر کوئی شاخ کسی کی کھیت سے زمین کو ٹرانسفر کرے مزاً دو تین ٹریکٹر لوڈ جس نے کسی کے زمین سے مٹی اٹھا کے لے گیا ولا و اگر ٹرانسفر کرے نقل کرے طلع العض زمین کی مٹی کو کسی کی الماصوبتی غصبی زمین سے مٹی کو اٹھنے تاخت کا جواب کچھ کا ہی لوٹ مٹی اٹھا کے لے گیا تو یہاں حکومت رد واجب ہے اس مٹی کی اس زمین کی مٹی کو واپس کریں اسی مٹی کو ہو وہ استعمال ہو گیا شرا ہو گیا تو اور یا اس جیسے اور مٹی کو واپس کریں یہ لیہ اسی زمین کے اسی زمین سے جہاز اٹھائیں اس زمین تک واپس لے کے آ جائیں وہاں پلٹا دیں یہ اسی زمین اسے غذبی زمین تک واپس پلٹا دی جہاں سے اس نے وہ مٹی اٹھا کے لے جا کے وہاں بنا دیا تھا تو یہ ہے غصب کی جو ہے ہاں جی مختلف صورتیں اور شریعت جو ہے کسی صورت میں بھی غصب کی ہوئی چیزوں کو ہاں جی راستے سے ملی ہوئی چیزوں کا استعمال ہمارے لیے حرام ہے ہاں جی تو پھر جو ہے غصب کی ہوئی چھی ہوئی مال کیسے حلال ہو سکتے ہیں مسمان کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پابندانوں سے کہا اللہ تعلام وال نکم بالباطل تم اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز ترقوں سے نکھاؤ تو ان ناجائز ترقوں میں سے غصب ہے کسی کے مال جو ہے طاقت کے بال بولے پر یا چھری ڈاکہ کر کے چھین کے لے جانا یہ غصب ہے غصب سے چھنی ہوئی چیز ہاں جی اور اس سے جو بھی فائدے اٹھائیں گے نما اور نش کرے گا وہ سب اس غاسب پر حرم ہیں اور وہ سب جو ہے اس اصل مالک کو جس سے غصب کے واپس کرنا شرن واجب اور لازم ہے اگر نہیں کریں گے تو اس نے حرام کا مال کھایا حرام کا لومہ کھایا جب حرام کا لومہ ایک لومہ کھائیں تو انسان کی عبادت چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اور پورا کسی سے جائیداد غصب کر لیں تو پھر تو خدا حافظ ہاں جی پھر تو کیسے انسان جو ہے بدبہ ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جن چیزوں سے شریعت نے من رکھے سختی سے سختی سے بشکری توفیعت ہے